جی بسم اللہ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے لا یا کون ہے نہیں اور یزو کو اس کا معنی ہوتا ہے ذاپا یزو کو سے اس کا معنی ہے چھکنا چھکنا پی اس کے اندر بردوں ولا شرابا برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو ولا اور نہیں شرابا شراب کہتے ہیں پانی کو پینے کی چیز ہر پینے کی چیز جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے ان نہ جہنمکان یقینا جہنم طاق میں ہے آبا سرکش لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے لا بین پیہ اور وہ سال در سال اس جہنم میں رہیں گے آگے اسی جہنم کا تذکرہ لا نہ پیہا بردم والا شرابا نہیں چھکیں گے اس جہنم کے اندر کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کی چیز پینے کی چیز بھی نہیں ہوگی کوئی اور ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی کیا ہوگا اللہ حمیم و اللہ کا معنی ہوتا مگر حمیم گرم کرنا زمین کسے کہتے ہیں گرم کرنا کیا آپ ساتھیوں کو میری آواز آ رہی قریب ہو جائے بھاپ بننے کے قریب ہو جائے یعنی جس کے بعد کوئی درجہ نہ ہو گا. گرمی کا یعنی اتنا گرم پانی نہیں ہو اس <سؤال> سے زیادہ <سؤال> گرم نہ <سؤال> <آخری> درجہ تو یہ پانی ہوگا مگر حمیمہ کھولتا ہوا پانی ہے وہ غصہ کا کہتے ہیں پی کو کیسے کہتے ہیں ایسا ایسی پیپ ہوگی جو بدبودار بھی ہوگی جس سے بدبو بھی آئے گی ترجمہ یوں بنے گا اللہ حمیم غذ صافہ لا یذوقون پیہا بردوں ولا شرابا نہیں چکھیں گے جہنم کے اندر کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی پینے کا پانی اللہ حمیم و غذا مگر کھولتا ہوا پانی اور بدبودار پیپ اور بدبودار پیپ حدیث شریف میں آتا ہے مسلم احمد کی حدیث ہے کہ اگر دوزخ کی اسٹیپ کا ایک ڈول چہن سے اسٹیپ کا ایک ڈول بھر کر دنیا میں پھینک دیا جائے تو اس کی بدبو سے کوئی چیز کھانے پینے کے قابل نہ رہے کوئی چیز پینے کے قابل نہ ہوگی ہر چیز سے بدبو جائے گی یہ حدیث ہے. زمین کی نشو و سے ختم ہو جائے گی تو اتنی سخت سزا ہے جہنمیوں کے لیے جزاق جزا کمانا بدلہ بدلا, بدلا کا معنی ہوتا ہے پورا پورا بدلا جزا یہاں تک جہنم کا تذکرہ تھا کہ یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ جہنم ہے اس کی اتنی سخت سزائیں ہیں جزاء یہ بدلہ ہے وفاقا پورا پورا بدلہ جزاء او وفاقا یہ بدلہ ہے پورا پورا تو جہنم کا تذکرہ پھر جہنم کے اندر اتنا اتنا اتنی سختی اتنا بڑا عذاب یہ ظلم اور ذاتی نہیں ہے اللہ رب العزت فرما رہے جزا یہ بدلہ ہے یہ کا پورا پورا تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظلم اور ذاتی اللہ رب العزت ظلم اور ذاتی کر رہے ہیں بلکہ یہ جو مشرقین ہیں یہ کفار ہیں یہ ان لوگوں کے جو برے اعمال ہیں ان برے اعمال کا یہ پورا بدلہ ہے جی بار سمجھ میں آ گئی میں ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں ترجمے کو آپ کو سمجھنا ہے ترجمہ دوبارہ یقینا فرمانوں کے لیے ٹھیکانا ہے نا ہمیشہ اس چہنم کے اندر رہیں گے لا فيها ولا شرابا. کوئی اور نہ کوئی پانی میں نہیں کھولتا پا پانی اور بدبودار کیزافا یہ بدلہ ہے پورا پورا بدلا ٹھیک ہو گیا جی ترجمہ بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بسا اوقات شان نزول پورے صورت کا ایک ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات آیتوں کا شان نزول ہے آیات کا شان نزول ہوتا ہے تو اگر آیات کا شان نزول ہو تو وہ الگ یاد کرتا ہے اور جیسے سورہ نبا ہے اس کا ایک ہی شان نزول ہے اسی شان نزول کے مطابق یہ صورت میں بات ہو رہی ہے تو اس کا ایک ہی شان نزول یاد کرنا ہے باقی ان آیات کی جو تفسیر ہے ہر ہر لفظ کو آپ نے سمجھنا ہے اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں پہلے قیامت کا تذکرہ فرمایا پھر اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد جہنم کا تذکرہ فرمایا فرمایا یہ چیزیں آپ کو یاد ہونے سرف کی کلاس ہے سرف کی کلاس ہے سرف کی کلاس نہیں ہے ٹھیک ہے اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آگے ایک اور کلاس بھی ہے صرف دس منٹ اور پڑھ لیتے ہیں اور ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں اس فارمہ کی ایک تصویر ہے امبرولیم آپ ساتھیوں کے پاس وہ تفصیل ہونی چاہیے کیونکہ اگر کچھ ساتھی بھی پاس کے پیپر دینا چاہیں تو ان کے لیے سوالات اس تفصیر سے آتے ہیں تفصیل امبرولیم سے اس کے مطالعہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں جو تفصیل آپ پڑھیں ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو یاد کرتے جائیں جو بات سمجھ میں نہ آئے مطالعہ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں مشکلات میں ہی پڑھنا بس جو آسان ہیں ان کو لینا ہے جو مشکل ہے ان کو چھوڑ دیں ترکیب آپ نہیں کر سکتے ترکیب نہیں سمجھتے ترکیب کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی تصویریں امبرولیم اس تصویر کا مطالعہ آپ ساتھ, ساتھ کرنا جو باتیں ان میں سے سمجھ آئے گی آپ کو نہیں اگر جو چیزیں مشکل لگتی ہیں ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے جو چیزیں سمجھ آتی ہیں بس ان کو یاد کرتے ہیں اس میں احادیث ہیں اس میں آیات کی تفسیر ہے اس کو بس یاد کرتے رہے جی. اچھا اب آگے حسابا ان یقین وہ کفار ون فرمان کانوں کرتے ہیں نا یار ارجن کا مانا ہوتا ہے امید کرنا امید کرنا ڈا ارجن لا گیا اس کا مانا کیا کریں گے امید نہیں کرتے حصہ بہت شمار کرنا ٹھیک ہے اچھا لوگ یا سرکش لو حساب و کتاب کی امید نہیں کرتے تھے اور یہ سرکش لوگ یقیناً یہ سرکش لوگ حساب کی امید نہیں کرتے تھے جی وہ انہوں نے جھٹلایا کرزو کمانا جٹلانا بے آیات نا ہماری نشانیوں کو کس دہلانا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو کس دابا تو انہوں نے جٹ لایا ہماری نشانیاں کیا ہے انبیاء علیہ السلام نشانیاں ہیں قیامت نشانیا ہے تو ان کو جٹ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے اللہ نے کوئی شریعت نازل نہیں کی کوئی قیامت نہیں آئے گی تو اس وجہ سے ان کو قیامت کے سبائیں ملیں گے گی فقول کل اور ہر چیز شے کے منع کر چیز کل ہر اح سین اح سین کتاب اح کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا شمار کرنا ہم نے شمار کیا کتاب کتاب لکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کو کتاب کیسے ہیں اب اس کا معنی یہ بنے گا اور کلینہ ہو کتاب اور ہر چیز ہم نے شمار کرنی ہے محفوظ کرنی ہے کتاب کتاب میں کتاب میں ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ فرشتوں کے رجسٹر اور انسانوں کے جو اعمال نامے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے محفوظ ہیں محفوظ ہے جی دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن یہ انسان جب اپنے سامنے اس رجسٹر کو دیکھے گا سامنے کھلا ہوگا جس میں اس انسان کا آمانامہ ہوگا تو یہ انسان کہے گا مال حاضل کتاب مال حاضل کتاب یہ کیا کتاب ہے وہاں بھی کتاب کے لفظ ہیں مال حاضل کتاب دائیں اوقات رسغی رسم والا کبھی رسم جس کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز موجود ہے چھوٹی چیز بھی اس کے اندر موجود ہے بڑی چیز بھی اس کے اندر موجود ہے ہر چیز کو اللہ رب الدت نے شمار کیا محفوظ کیا اس کتاب کے اندر فضو فلن قیامت کو جٹلایا اللہ کی نشانیوں کو جٹلایا تو فضو کو یہ چھکیں گے پس تم کا معنی یہ لفظ پیچھے بھی گزرا لا یا نہیں چکھیں گے, گے. اور زیادہ نہیں کریں گے بس ہم ہرگز زیادہ نہیں کریں گے اللہ مگر آزادہ عذاب کو زیادہ کریں گے اور کسی چیز کو زیادہ نہیں کریں گے بات سمجھیں. حکم ان لوگوں کے لیے جو کفار ہیں مشرقین ہیں ان کا عذاب بڑھتا جائے گا جو ایماندار لوگ ہیں ایمان والے لوگ ہیں اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد جب وہ مر جاتے ہیں قیامت کے دن اس گناہ کا عذاب دوزخ میں ملنے کے بعد دوبارہ دوزخ سے نکل جائیں گے ان کا عذاب زیادہ نہیں یہ جو عائد ہیں یہ پار اور مشکین کے بارے میں ہے کہ ان کا عذاب زیادہ ہوتا چلا جائے گا یہ مطلب ہے ہرگز زیادہ نہیں ہوگا تم پر اللہ عذاب مگر عذاب زیادہ ہوگا جو مسلمان ہوں گے نا بدولت جہنم میں جائیں گے سزا ملنے کے بعد جہنم سے واپس نکل آئیں گے آزار زیادہ نہیں ہوگا تو یہ آیا گناگاروں کے بارے میں نہیں بلکہ کتا ٹھیک ہے جی کافی ہے اتنا بات سمجھ میں نہ آئی ہو جی کس چیز کا نوٹس بنایا آپ نے. جی بھیج دیں کس چیز کا نوٹس بنایا ہم جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے مجھے بھیج دیں میں چیک کر لوں گا پھر آپ دوسرے ساتھیوں کو بھی دے دیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ